بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت حد رحما مہربان ہے اللہ دینا کا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکا اور اللّہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے ضائع کر دیئے اللہ نے ان کے اعمال والذین اور وہ لوگ امن جو ایمان لائے و امل وصالحاتی اور عمل کیے نیک و امن و امان لائے بما اس چیز پر مزیلا جنازل کی گئی ہے علاء محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ الحق میں رب ہیم اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے کپران سے یہ آتیم مٹا دی ان سے ان کی برائیاں و اسلحہ بالا ہوں اور درست کر دیا ان کا حال غزالی کا یہ بھی ان اللہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر جنہوں نے کفر کیا وہ طب الباطلا اتب انہوں نے پیروی کی ہے باطل کی وہ ان اللہ اور وہ لوگ امن جو ایمان لائے اتب الاحقہ انہوں نے پیروی کی ہے حقیم و ربی مقرر رب کی طرف سے غزالی کا اسی طرح یضب اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ عنسی لوگوں کے لیے انصالہ ہوں ان کے حالات فعدا لقی تب اللہ ددینہ کا فروغ اس جب تم ملو ٹکراؤ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے فضر بر برتاب تو گردن مارنا ہے حتی ادا اسخن تو وہ ہوں کہ جب ان کا تم خوب اچھی طرح سے خون بہا چکو فشت الوساق تو مضبوط باندھ لو فما منم بادو تو پھر یا تو احسان کر کے اس کے بعد وہ اماں فدا لے لینا حتیٰ تد الحرب حتیٰ کے رکھ دے لڑائی اوزارہ اپنے ہتھیار ذالی یہ ولو شاء الع شاہ ال شاہ اللہ رگر چاہتا اللہ تعالی لم تأثرہ بن ہم ان سے انتقام لے لیتا ولاکن لیکن لیبرو بعد تاکہ وہ آزمایت بھارے بعض کو بعض کے ساتھ ولازین فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں فلیں گلّہ اعمال ہوں تو ہرگز نہیں ضائع کرے گا ان کے اعمال سیاح دی منقریب انہیں ہدایت دے گا بالہم اور درست کرے گا ان کا حال ویودخیلحم الجنت اور داخل کرے گا ان کو باغات میں اڑ رکھا ہوں جس کی انہوں نے اس نے پہچان کروائی ہے لاہم ان کے لیے یا آئیے اللہ دینہ امن اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان تنسر اللہ اگر تم مدد کرو اللہ کی انصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا وہ یہ ثبت اور جما دے گا اقدامکم تمہارے قدم و اور وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا فتح صلی ان کے لیے ہلاکت ہے بعد اللہ ہوں اور ان کے اعمال ضائع کر دیئے دالی کا یہ بھی انہم اس وجہ سے کہ وہ کارے ہو انہوں نے ناپسند کیا معنظر اللہ اس چیز کو جو اللہ نے نادر کیا فاحبہ کا اعمالہ تو اس نے ضائع کر دیئے ان کے اعمال افلم یسیر و فلعودی کیا چلے پھرے نہیں ہیں وہ زمین میں فین کہ وہ دیکھیں کہ فقان عاقبت اللہ دینا کیسا ہے انجام ان لوگوں کا من قبل جو ان سے پہلے تھے دمار مار اللہ علیہ اللہ نے تباہی ڈال دی ان پر ولل کافرینہ اور کافروں کے لیے اسی جیسی ہیں یعنی سزائیں گالی یہ بھی ان اللہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی مول اللہ دینا آمنو مولا ہے دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے وہ ان القافرینا اور بے شک کافر لا مولال ان کا کوئی مددگار کوئی دوست نہیں ہے ان اللہ یقینا اللہ تعالی اللہ دینہ امان و داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ عمل الصالحاتی اور نیک عمل کیے جناتن ایسے باغات میں ایسی جنتوں میں تجری منتختی حل انہار چلتے ہیں جس کے نیچے سے دریا ولدینہ کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ قلون اور کھاتے ہیں کماتا جس طرح کے کھاتے ہیں جانور بنارو اور آگ مسم الحم کے ان کا ٹکانہ ہے واقعی منقریت اور کتنی ہی بستیاں ہیں یا ہی قوتن وہ زیادہ سخت تھی قوت کے اعتبار سے منقریتی کر لیتی تیری اس بستی سے اخراجت کا جس نے تجھ کو نکالا اہلکنا ہم, ہم نے ان کو ہلاک کیا فلا ناصرہ لہم پس نہیں تھا ان کا کوئی مددگار افامن کا نا اللہ بینتمپی کیا پس وہ آدمی جو باد دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف سے کمن اس شخص کی طرح ہے ذی ن جس کے لیے تین کر دیا گیا سو عملی اس کے عمل کی برائی و تبعوا احواؤہم اور انہوں نے پیروی کی اپنے خواہشات کی ماثر الجنت التي مثال اس جنت کی وعدہ المتقونہ جس کا وعدہ دیے گئے ہیں پرہیزگار لوگ فیھا انہار اس میں دریا ہیں من ماء غیر آسن ایسے پانی کے جو بوسیدہ ہونے والا وسیہ ہونے والا نہیں ہے و انہار و دریا من لبن دودھ کے لم یہ تغیر تعم ہو جس کا ذائقہ نہیں بدلا انہارن اور ایسو من خمرن شراب کے لذاتن شاربین یہ پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں وہ اور اور من عسل مصفہ صاف کیے ہوئے شہد کے لہم ان کے لیے فیحا اس پہ مینکل تمارات کی ہر قسم کے پھل ہیں و مغفرت میں اور بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے کمن کیا یہ اس شخص کی طرح ہے ہوا قائد الفار جو ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں وہ سکو اور پلائے گئے حمیمن گرم پانی تا آم آم تو اس نے ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دی کمن ہم اور میں سے مئی استمی ولی کا کچھ ایسے ہیں جو سنتے ہیں آپ کی طرف حتہ اذا خارا جو حتیٰ, خرجو حتی کہ جب وہ نکلتے ہیں من ہندی کا کعب کے پاس سے قالو کہتے ہیں ددینہ ان لوگوں کے لیے اوت العلمہ جو دیے گئے ہیں علم ماضا کالا آنے کا کیا کہا ہے ابھی ابھی عوراق اللہ ددینہ یہ وہ لوگ ہیں طبع اللہ علیہ کو اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر بح وا اہم اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی ولادین وہ لوگ جو ہدایت پائے فا پا زیادہ ہوں خدا اس نے زیادہ کیا ان کو ہدایت میں آتا ہوں آتا کیا ان کو ان کا تقوا فالین پس نہیں وہ انتظار کرتے الساطا مگر قیامت کا ہم کہ آئے ان کے پاس اچانک فقط جا اشراتو ہا پس تحقیق آ چکی ہیں اس کی نشانیاں فن پس کیسے ہے ان کے لیے آتھ ہوں ذکر ہوں جب آئے گی ان کے پاس ان کی جب وہ قیامت ا جائے گی ذکرہم ان کی نصیحت یعنی کہ ان کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی جب وہ قیامت ان کے پاس آ جائے گی فعلم پس جان لے انه لا اله بیشک نہیں ہے کوئی الہ حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ تعالی لی لدبيك اور بخشش طلب کر اپنے گناہوں کے لیے اے ولی اور مومنوں کے لیے اے المیدات یہ مومن عورتوں کے لیے والله يعلم متقلبكم اللہ تعالی جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور مسواک مر تمہارے ٹھکانے کو جب نازل کی جاتی ہے سورت کی میں ذکر ہوتا ہے جہاز و کتال کا رائت اللہ دینا دیکھتے ہیں لوگوں کو بارہ جن کے دلوں میں بیماری ہے ینظرونہ علیکہ وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف نظر الموشی علیہ من الموت ایسے شخص کے دیکھنے کی طرح جس پر غشی تاری ہے موت سے فاولالہم پس حلاقت ہے ان کے لئے یا بنتر ہے ان کے لئے بہتر ہے ان کے لیے تعتن اطاعت کرنا و قول معروف اور اچھی بات فائدہ عدم الامر بس جب پختہ ہو جائے معاملہ فلو صدق اللہ اور اگر وہ اللہ تعالی کی تصدیق کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے رہتے لا خیر اللہ تو ان کے لیے بہتر ہوتا فال ایسے ہی قریب ہے کہ ان طبل اگر تم والی بن جاؤ حاکم بن جاؤ ان تفصیل وفلدی کہ تم فساد کرو زمین میں و اور ہامہ اور رشتوں کو بالکل قطع کر دو رشتہ داری کو کاٹ دو یہ وہ لوگ ہیں لان اللہ تعالی نے ان پر لعنت کی ان کو بہرا کر دیا وہ آمہ اب سارا ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا افلا تدبر القرآن کہ وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے امال قروبی نقفالا یہ ان کے دنوں پر دلوں کے تالے ہیں ان اللہ دینہ یقیناً وہ لوگ ارتدو الاء ادباری جو پھر گئے اپنی پشتوں پر ممبادیما اپنی پیٹھوں کے بل ممبادیما طبعین اللّہ الحداء اس کے بعد کہ واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت سب شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا و املا اور ان کو مہلت دی دالی یہ بھی انّ اس وجہ سے کہ قعال انہوں نے کہا دینا ان لوگوں کے لیے کار ہو نزل اللہ ہوں جنہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی سرودی کو ہم ان قریب تمہاری اطاعت کریں گے فی بعض الامر کچھ معاملے میں واللہ ورنا تعالی یعلم جانتا ہے اسرارہم ان کی پوشیدگی پوشیدگی کو فکیف پس کیسے اذا توفوت الملائکہ تو جب یا اسرارہم ان کی رازوں والی باتوں کو فکیف پس کیسے اذا توفوت الملائکہ تو جب فوت کر کریں گے ان کو فرشتے یا ذریب وہ مارتے ہیں وہ جوہا ان کے چہروں کو وہ ادبارہ اور ان کی پیٹھوں کو ظالی کا یہ بھی انہم متبہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی ماں ایسی چیز کی اس خط اللہ جس نے ناراض کیا اللہ کو وقار ہو اور راپسند کیا انہوں نے رضوانہ ہو اللہ تعالیٰ کی مندی کو فاحبہ کا اعمالہ ہوں بس ضائع کر دیئے ان کے اعمال ام حسب اللہدینہ کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے فی قروبی براضم جن کے دلوں میں بیماری ہے اللہ یقری جل کے ہرگز نہیں نکالے گا اللہ تعالیٰ الغانہ ہوں تینوں کو ولو نشاؤ اگر ہم چاہیں لا ارئی کا ہوں البتہ ہم دکھائیں انہیں تجھ کو خلا ارفتا ہوں بس البتہ تو ان کو پہچان لے گا بھی سیما ہوں کی نشانیوں سے والا طارفنّہ ہوں اور تو ان کو پہچان لے گا فی لخ کولی زو معن کلام میں وَل اللہ تعالی یا علم و جانتا ہے اعمالقم تمہارے اعمال کو ولا نب النکھم البطہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے حطیٰ المجاہدینہ حطّٰ کہ ہم جان لیں جہاد کرنے والوں کو منکم تم میں سے بس صابرینہ اور بیٹھے رہنے والوں کو و نب اور ہم آزمائیں گے خبروں کوت بھارے حالات کو ان الذين يقينا وہ لوگ کافرو جنہوں نے کفر کیا و صد عن سبیل اللہ الله ورقا اللہ کے راستے سے وشاق الرسول اور انہوں نے نافرمانی کی مخالفت کی رسول کی من بعد ما تبين الله بالهدى اس کے بعد کہ ان کے لیے وعدے ہو گئی ہدایت لئی در اللہ لینذر الله شيئا وارجد نہیں نقصان پہنچائیں گے اللہ کو کچھ بھی وسيحبت اعمال اعمال لهم اور ان قریب حبت کر دیے کرے گا وہ اللہ تعالی ان کے اعمال کو یا اللہ دینہ امن ہوں ایو لوگو جو ایمان لائے ہو عطیل اللہ اطاعت کرو اللہ کی وہ عطیر الرسول اور اطاعت کرو رسول کی ولا تم تیل امالکمر اپنے اعمال باطل نہ کرو ان الدین کا فرو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے فر کیا وہ صد و انصبیل اللہ اور روکا اللہ کے راستے سے تمام بات پھر وہ مر گئے وہ ہم کو ہار اس حال میں کہ وہ قابل تھے فلاں پھر اللہ علوم بس ہرگز نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ ان کو فلاں تہینوں پس تم نہ کمزور پڑھو وہ تدلسمی اور صلاح کی طرف نہ بلاؤ وہ انتم العلم اور تم ہی غالب ہو اللہ مکمر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ والن یاتیرہ کم امال اور وہ ہرکز نہیں کمی کرے گا تمہارے اعمال میں انمل حیات دنیا یقیناً دنیاوی زندگی لاہون و لاعب کھیل ہے اور تماشا ہے وہ تم ان اگر تم ایمان لاؤ وہ تب تقو اور پرہیزگار بنو یوتی کم عجورا کم وہ دے گا تم کو تمہارے اجرولا یس الکم اموالا کم اور نہیں وہ سوال کرے گا تم سے تمہارے اعمال کا انگیس الکمنہ اگر وہ تم سے ان کا مطالبہ کرے خافی پھر تم اصرا تم سے اصرار کرے تب خالو تو تم بخر کرو گے وہ یو خرج ازغانہ کم اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا نکال دے گا ہاں انتم ہا اولا پھر تم وہی ہو تد عنہ تم تدعنا تم بلائے جاتے ہو لنفیقوف ہی سبیر اللہ ہی خرچ کرو تاکہ اللہ کے راستے میں فمین کم کستم میں سے میں یب خلو کچھ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں امین یب بخل اور جو بخل کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے فیناما یب خلو النفسی ہی تو وہ اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے و اللہ الغنی اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے بے نیاز ہے ون تم الفقارا اللہ تعالیٰ غنی ہے ون تم الفقارا اور قمتاج ہو وہ ان انتطول اور اگر تم پھر جاؤ گے یہ دل اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا قوم قوم کو غیر کم تمہارے علاوہ ثم ملا یا کون کم پھر نہیں ہوگی وہ ہوں گے وہ تمہاری طرح